درس کا آغاز سوریہ یوسف کی آیت نمبر چھتیس سے ہوگا اس سوری یوسف کا پانچواں رکو اور بارہویں پارے کا پندرواں رکو ہے اس آیت کریمہ کو پیش کرنے سے پہلے دو باتیں آپ سماپت کر لیجیے کہ جو ہم نے واقعات سوری یوسف کی روشنی میں بیان کیے تھے ان واقعات میں ایک بات ہم نے یہ سنی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ سلاطلام کو کنویں میں ڈال دیا تو بھائی رات کو اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیض پر خون لگا کر بھی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر اور وہ خون بکری کا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھیڑیے کو لے کر آئے اور انہوں نے بھیڑیے کے متعلق یہ کہا کہ یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھیڑیے کو قوتِ گویائی عطا فرمائی اور بھیڑیے نے یہ کہا یا نبی اللہ علیہ السلام میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا اور کوئی بھیڑیا کسی نبی کو نہیں کھا سکتا دوسری بات جو ہم نے گزشتہ کل یہ واقعات سماعت کیے کہ حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے بھائیوں نے جب قافلے کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا تو آپ پر ظلم کرنے کے لیے قافلے والوں کو یہ کہا کہ یہ غلام بھاگ جاتا ہے تو قافلے والوں نے آپ کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور آپ پر سختی کرنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے وہ وہ ظلم کیے جب تفصیل میں پڑتے ہیں تو آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام صبر کا پیکر بن کر اب آپ مصر کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک مقام پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکلنے لگے یہ وہ مقام تھا جہاں پر حضرت یوسف علیہ صلاح وسلم کی والدہ مرحما کی قبر تھی آپ جب وہاں پر کھڑے ہوئے تو ماں کی شفقت اور ماں کا پیار یاد آیا اور آنکھوں سے آسو جاری ہوئے تو اس موقع پر ایک شخص نے آپ کی گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر اس نے ظلم کیا یہ وہ موقع تھا جب اس شخص پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا بس قافلے کے سردار نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی روحانی طاقت رکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیں حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کے صبر اور آپ کے عفو و درگزر پر دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اسے معاف کیا آپ کا معاف کرنا تھا کہ اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا پھر اس کے بعد کافلے والوں نے آپ کی رسیاں کھول دیں کافلے والوں نے آپ کی توہین اور بھی ادبی نہ کی اس آیت کریمہ آیت نمبر 36 میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ سلاط والسلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں پانچ سال گزر گئے وہ داخلہ ماحول سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا ساقی تھا اور ایک بادشاہ کے لیے کھانا پکانے والا تھا باورچی تھا دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے اولا احما ان دونوں میں سے ایک بولا آانی بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ انگور کے خوشوں سے میں شراب نچوڑ رہا ہوں تین انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہیں اور اس کو نچوڑ کر میں رس بنا رہا ہوں اور یہ رس میں شراب بنانے کے لیے نکال رہا ہوں قول آ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا انی اغانی احملو فوقرا سی خبزن میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جو میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں کل ان روٹیوں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں نبینا اے یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کیجیے اناک بن المحسنی بے شک ہم آپ کو نیکار دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے علم یقینی یعنی وحی الہی کے ذریعے یہ بات جان لی کہ ان دونوں میں سے ایک زندہ بچے گا اور دوسرا مارا جائے گا تو آپ نے یہ خیال کیا کہ انہیں ایمان کی دعوت دی جائے دونوں مشرک تھے تو آپ نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے اپنے معذضے کا اظہار فرمایا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اولیاء کو جو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے یہ اپنی طاقت و قوت کا اظہار اکثر اسی مقام پر کرتے ہیں جب دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کی حاجت ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ صلاح والسلام نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم غیب ادا فرمایا اس کا اظہار کیا آپ نے فرمایا دیکھو خواب کی تعبیر تو بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں لیکن میں تمہیں غیب کی باتیں بتاتا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے آپ نے فرمایا ابھی جیل میں تمہیں کھانا دیا جائے گا کون کھانا لے کر آئے گا اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوں گے کس برتن میں کھانا دیا جائے گا کھانے میں کیا کیا شامل ہوگا وہ ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی فرمایا لا الا نبأتکما بتا قبل وہ کھانا جو تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جب آپ نے انہیں اپنی طاقت اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم تو آپ نے اظہار کیا پھر فرمایا ظال کو ماں ربی یہ <تصفح> علم غیب اس علم سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا انی ترق تم ملتا قومی بل کافرون میں نے اس قوم کے دین کو اختیار نہ کیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ کافر ہیں آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ایسی قوم کا دین میں نے اختیار نہ کیا وہ مِلَّتَ تم میں نے تو اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کی کون آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یاقوب ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام یہاں پر بھی آپ دیکھیں آبائی کا لفظ ہے آبا ابن کی جمع ہے ابن کے معنی بڑے وسیع ہے ابن والد کو بھی کہتے ہیں ابن دادا کو بھی کہتے ہیں ابن پردادا کو بھی کہتے ہیں ابن چچا کو بھی کہتے ہیں اور ابن اسلامی اصطلاح یا عربی اصطلاح تایا کو بھی کہتے ہیں یہاں پر ابن کی جمع آبائی ہے اور اس کی تشریح ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں حضرت اشاق علیہ السلام دادا ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ لفظ ابن بڑے وسیع معنی رکھتا ہے ہاں لفظ والد عربی میں صرف سگے والد کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے یا ابی کہا یا کہ قرآن پاک میں ہے لی ابھی آزر تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مومن تھے وہ بت پرست نہیں تھے اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں اور امام جلال الدین سیدودیہ شافی علیہ رحمٰ نے آج سے کئی سال قبل کئی سو سال قبل اس موضوع پر آپ نے بڑی مفصل کتاب کو تحریر فرمایا دوسری بات ایک طرف تو ہم قرآن پاک میں یہ دیکھتے ہیں کہ کافر کی جب مذمت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کافر لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی تو مبصرین بیان فرماتے ہیں آبا و اجداد کی پیروی اس وقت بری ہے جب آبا و اجداد نیک اور صالح نہ ہوں اگر وہ نیک اور صالح ہوں تو ان کی پیروی کرنا تو اہ دین سغاط المستقیم سیات اللدین انعامتا عالم میں داخل ہے کہ جب ہم صراط مستقیم کو سوال کرتے ہیں فرض کرتے ہیں پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا تو ہمارے آبا و اجداد اگر نیک ہوں جن پر اللہ تعالی نے فضل فرمایا صالحین ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ تو اہم قرآن کے مطابق ہے قرآن پاک میں جہاں کافروں کی مذمت کی گئی وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کے آبا و اجداد وہ ہدایت پر نہ تھے ان کے آبا و اجداد عقل نہ رکھتے تھے وہ نادان تھے وہ گناہ تھے وہ مِلَّةَ تو میں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کی ابراہیم و اسحاق و یعقوب یعنی ابراہیم اسحاق و یاقوب علیہم السلام ما کان لنا ان باللہ من منشی ہمارے لیے ہر یہ جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک من فضل اللہ علینا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے عسی اور لوگوں پر بھی فضل ہے اکثر ناسی لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے آپ جیل میں نصیحت فرما رہے ہیں یا صاحب یسیجنی اے جیل کے ساتھیوں ارباب متفر قون خیر ام اللہ الواحد القحار ذرا بتاؤ کئی بتوں کو خدا بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف ایک اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یقیناً اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ کامیابی ہے اور بتوں کی پوجا کرنا یہ تباہی و بربادی ہے حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے واقعات میں نصیحت ہے جیل میں بھی تبلیغ دین فرما رہے ہیں جھجک نہیں ہے اسلام کی دعوت عام کر رہے ہیں اللہ کرے ہم سے بھی جھجک دور ہو جائے اور جہاں ہم اپنی زبان کاروبار کے لیے اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں کاش ہم قرآن کی دعوت دینے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کریں اور ہمارے دل سے جھجک دور ہو جائے ماں تاب نملہ ان سمئی تموہا ان تم آشرقین <وَآبَاءُكُم> اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اپنے خیالات کے مطابق بتوں کی شکلیں بناتے اور پھر اپنے خیالات کے مطابق ان کے اختیارات اور ان کی طاقت مانتے آج بھی ہندوستان میں جائیں تو کوئی فتح کی دیوی بنائی ہے تو کوئی موت کی دیوی ہے تو کوئی موت کا دیوتا ہے تو کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہے تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ من گھڑت خیالات بنائے ہیں فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ تو وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے خود اپنی طرف سے رکھے ہیں ما انزل اللہ بیہ من سلطان اللہ تعالی نے کوئی حجت نازل نہیں فرمائی تو بتوں کو کوئی اختیار نہیں ہاں اللہ کے نیک بندوں انبیاء اولیا فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت میکائے علیہ السلام بارش برساتے ہیں حضرت مکائل علیہ السلام روزی دیتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں مگر یہ اختیار بھی ذاتی نہیں بھی عزن اللہ ہے اللہ کی عطا سے ہے وہ خدا نہیں ہے عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی, کی جاتی ہے ان انلحکم اللہ فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تو کوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے اس کا فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا امرا اللہ نے حکم دیا اللہ تاب اللہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت کرو ذالک دین القیم یہ سیدھا اور سچا دین ہے اکثر لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں جب آپ نے تبلیغ فرمائی دونوں اسی وقت حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے سامنے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی پھر آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی یا صاحب اے جیل کے ساتھیوں اما آحادم تم دونوں میں سے ایک جو بادشاہ کا ساقی ہے جس نے خواب دیکھا کہ باغ میں تین انگور کے خوشے وہ نچوڑ رہا ہے وہ تین دن جیل میں رہے گا اور پھر یہ بری و زمہ ہو جائے گا اور اس پر الزام جھوٹا ثابت ہوگا فیصقی رب بہ پھر وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور اسی نوکری پر دوبارہ نافذ ہو جائے گا فائز ہو جائے گا یہاں پر یہ سوال ہے کہ جب یہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہو گیا اس کے بعد تفسیر میں یہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر دوبارہ فائز ہو گیا تو یہ آپ بات کو ذہن میں رکھیں کہ شراب ہماری شریعت میں حرام ہے اور ہماری شریعت میں بھی ابتدائے اسلام میں جائز تھے ابتداء میں شراب کا پینا حلال تھا پھر بعد میں شراب کو حرام کیا گیا ساتویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے اس موقع پر مکمل طور پر شراب کو چھوڑ دیا وہ عمل آخر اور بہرحال دوسرا جو بادشاہ کا باورچی ہے جس نے یہ دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں رکھے ہیں اور پرندے اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں پس اسے قتل کیا جائے گا اور سولی پہ چڑھایا جائے گا فتح کل تیرا سی پس اس کے سر سے پرندے کھائیں گے یعنی اس کے سر کو جب یہ مر جائے گا اور سولی پہ چڑھا دیا جائے گا تو اس کے سر کو پرندے نوچیں گے وہ پرندے جو مردہ خور ہیں جب یہ خواب کی تعبیر بیان کی انہوں نے معذرت کی اور کہا ہم تو پہلے کافر تھے اب ایمان لے آئے ہم نے تو آپ کو آزمانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹا خواب بنایا تھا یہ خواب تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا نبی کی زبان سے جو کلمات نکل جائیں وہی ہوتا ہے خدی المر الدیفی ہی تستفتی جس کے بارے میں تم نے سوال کیا اس کا فیصلہ کر دیا گیا اب وہی ہوگا جو میں نے بتایا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی تو تم نے خواب کا ذکر کیا میں نے تمہیں خواب کی تعبیر نہیں بتائی میں نے تو تمہیں تقدیر کا فیصلہ سنایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے تو اندازے نہ ہوتے بلکہ وہ یقینی تقدیر کے فیصلے آپ بیان کرتے کہ مستقبل میں یہ ہوگا لیکن نبی کو ولی کو فرشتے کو جو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے یہ علم ذاتی نہیں عطائی ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں روشن اور منور ہوتی ہیں وقالا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لِلَّذی وَنَّا أَنَّهُ نَاجِم مِنْهُ مِنْ ان دونوں میں سے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ نجات پا جائے گا اس ساقی سے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے آپ نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور یہ بتانا کہ ایک بے گنا جیل میں موجود ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے بلا وجہ قید میں ڈالا گیا شہیدان ذکر رب <رَبِّهِم> بھی بس شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ اپنے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کر سکا سنین پھر حضرت یوسف علیہ السلط وسلام کئی سال مزید قید خانے میں رہے پانچ سال گزر چکے تھے مزید سات سال آپ قید میں رہے ایک روایت کے مطابق اس طرح قید خانے میں بارہ سال ہو گئے نبی ہونے کے باوجود آپ نے کیسا صبر کیا اور کیسی کیسی مشکلات آپ نے برداشت کی ہیں